فرمانے کے لیے ہوگا جن خوش نصیب شخصوں کے نیک اعمال یا نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوا تو وہ پورے پورے کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں قرآنی احکام شریعہ پر زیادتی کی کہ وہ آیات ماننے عمل کرنے کے لیے اتاری گئی تھیں انہوں نے ان کا انکار کیا یا عمل نہ کیا تو وزن اعمال کے متعلق مسلمانوں میں تین گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ خود اعمال ہی وہاں تولے جائیں گے کہ دنیا کے اعراض وہاں جواہر ہوں گے نیکو بد اعمال کی اچھی بری شکلیں ہوں گی خود وہی تولی جائیں گی بعض حضرات نے فرمایا کہ نیک و بد اعمال کے دفتر جائیں گے بعض نے فرمایا کہ نیک و بد انسان ہی تولے جائیں گے مگر پہلا قول کبھی ہے تو بہرحال ان کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو تفصیل کبیر و تفصیل روح بیان میں اسی آیت کے ضمن میں بہت تفصیل اس موضوع پر بیان کی گئی ہے بہرحال اصلی کامیابی مال و دولت اسباب سامان اور دنیاوی سلطنت حکومت سے نہیں اصلی کامیابی اللہ و رسول کو راضی کر لینا ہے قارون کے پاس مال نمرود کے پاس حکومت بہت تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے ہر انسان تاجر ہے زندگی کی گڑیاں اپنی پونجی ہیں اعمال کمائی ہے تاجر سودا دیتا ہے قیمت لیتا ہے مومن زندگی کی گھڑیاں خرچ کرتا ہے اعمال کماتا ہے نفے میں ہے مگر جو زندگی گزار دے اعمال نہ کمائے وہ گاٹے میں ہے جو زندگی گزارے گنا کمائے اس نے اپنے کو تباہ کر لیا روح باز ہے جسم اس کا سایہ ہے انسان شکاری ہے زندگی کے دن ترکش کے تیر ہیں اگر صرف جسم کو پالنے میں یہ دن رات خرچ کر دیے تو اس نے قیمتی تیر برباد کر دیئے اگر روحانیت کمائی تو شکار کامیاب رہا تو یہ آیت کریمہ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے اعمال کی طول اس کی ترازو جس کے دو پلے ہیں ایک ڈنڈی اور ڈنڈی کے درمیان ترازو کی لمبائی بالکل حق ہے اس کا انکار کرنا اور اس جیسی آیات میں تعویلیں کرنا گمراہی ہے حضرت سیدنا داود علیہ صلاحت و السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے وہ ترازو دکھا دے اللہ نے آپ کی نگاہ سے حجاب اٹھا دیے میزان ملاحظہ فرمائی تو اس کی پلوں کی فراغی دیکھ کر آپ علیہ السلام کو غشی آ گئی ارض کیا اے اللہ اتنے بڑے پلے کون بھر سکے گا کس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جن سے یہ وسیع پلے بھرے جائیں تو فرمایا اے داود جس پر ہمارا کرم ہوگا اس کے ایک کھجور کی کاش سے ہم یہ پلہ بھر دیں گے یعنی معمولی صدقہ پلہ بھر دے گا تو یہ تفسیر روح البیاں میں واقع ہے تو چند حدیثیں بھی اس موضوع پر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فرمایا کے گناہ گار کے سامنے اس کے گناہوں کے ننانوے دفتر پھیلائے جائیں گے تا حد نظر پھیلے ہوں گے رب فرمائے گا اے بندے کیا تجھے اپنے ان گناہوں کا انکار ہے عرض کرے گا بالکل نہیں یہ سب میرے گناہ ہیں تیرے فرشتوں نے بالکل حق لکھا ہے ارشاد خدا ہوگا کہ تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے ایک پرچہ لایا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ تحریر ہوگا یہ پرچہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ پلہ کلمہ والا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلہ ہلکا بندہ بخشا جائے گا فرمایا جائے گا کہ وہ ہیں تیرے کام یہ ہے میرا نام میرا نام بھاری تیرے اعمال ہلکے تو یاد رکھیے کہ یہ وزن اعمال کا ایمان سے نہ ہوگا بلکہ وہ جو اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑا کرتا تھا یا مرتے وقت کلمہ پڑا تھا وہ عمل یعنی کلمہ پڑھنا وزن کیا گیا پڑنا عمل ہے اسی لیے اسے نیک اعمال کے پلے میں رکھا گیا اور اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہنے ایک مقام پر کھڑے ہوں گے کہ ایک آپ ایک شخص کو جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوگا دیکھیں گے کہ اسے فرشتے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں آپ پکاریں گے یا احمد یا احمد تو حضور علیہ السلاۃ وسلام ارشاد فرمائیں گے لبعک یا ابل بشر آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ ایک امتی دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے تو حضور علیہ سلاۃ وسلام اپنا تہبند سمیٹ کر ان کے پیچھے دوڑیں گے اے فرشتوں ٹھہرو میرے امتی کو روکو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو نے مجھ سے میری امت کے متعلق وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے محبوب کا حکم مانو جو وہ کہیں وہ کرو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پھر میزان پر لائیں گے اور اب اس کی نیکیوں کے پلے میں ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر رکھ دیں گے جس میں باریک حروف میں کچھ لکھا ہوگا اس پرچے سے اس کی نیکیاں گناہوں پر باری ہو جائیں گی آواز آئے گی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا یہ بندہ کامیاب ہو گیا اب اسے رحمت کے فرشتے جنت کی طرف لے چلیں گے یہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو مجھے ان محسن اعظم سے کچھ عرض معروض کر لینے دو حضور علیہ تو وہ سلام سے عرض کرے گا آپ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے مجھے ڈوبتے کو تیرایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا نبی کا محمد میں تیرا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو مجھ پر درود شریف بہت پڑتا تھا وہ تیرے جو ہیں وہ درود میرے پاس محفوظ تھے تیری مصیبت میں آج ان کے ذریعے تیری بگڑی بنائی گئی تو یہ تفسیر روح البیان بیان میں یہ واقعہ موجود ہے اور احمد میں ترمزی میں ابن ابی دنیا میں بھی مطلب یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے تو یاد رکھیے کہ درود شریف کا پڑھنا وزن نہ کیا گیا بلکہ بعد میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ شریف سے رکھوایا گیا تاکہ اس دستے مبارک کی برکت سے اس پرچے کا وزن اتنا بڑھ جائے کے سارے گناہوں کو ہلکا کر دے یہ وزن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست پاک کی برکت کا ہوگا سبحان اللہ دل ابز خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ ایک مسلمان کے نیک امال میزان میں ہلکے ہو جائیں گے تو کوئی چیز ہلکی بارش کی طرح اس نیکیوں کے پلے پر برسے گی جس سے یہ پلہ وزنی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو جانتا ہے کہ یہ کیا چیز برسی جس نے تیری نیکیاں بھاری کر دیں عرض کرے گا نہیں تو ارشاد ہوگا کہ تو نے دنیا میں لوگوں میں علم دین پھیلایا پڑھایا علم لکھا یہ تیری وہ خدمات تھی جو آج تیری رہائی کا ذریعہ بنی تو اس آیاتے, ان آیات کریمہ سے ان احادیث سے معلوم چلا کہ قیامت کے دن عقائد کا بھی حساب ہوگا اور نیک و بد اعمال کا بھی ہوگا مگر وزن صرف نیک و بد اعمال کا ہوگا عقائد کا نہیں ہوگا قبر میں حساب صرف ایمان کا ہوگا اعمال کا نہ ہوگا صرف مقلف لوگوں کے اعمال کا حساب و وزن ہوگا یعنی آخل بالغ لوگوں کا نابالغ بچے دیوانے لوگوں کا حساب نہیں کہ انہیں ان اعمال پر سزا نہیں کفار کے نیک و بد اعمال کا بھی حساب اور وزن ہوگا ان کی نیکیوں پر قدر عذاب ہلکا ہو جائے گا جنت میں داخلہ نہ ہوگا اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس صرف نیکیاں ہوں گناہ کوئی نہ ہو ان کا وزن اعمال نہ ہوگا جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ اور خاص اولیاء الزام یوں ہی جن کفار کے پاس صرف گنا تو ہیں مگر نیکی کوئی نہیں ان کا وزن اعمال بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں وزن باٹوں سے نہیں بلکہ اعمال کا اعمال سے ہے دونوں پلوں کے لیے نیک و بد اعمال دونوں درکار ہیں تو دلی محبت و عشق کا وزن نہیں ہوگا کہ وہ عمل نہیں بلکہ ان کی تحریر ناما اعمال میں نہیں ہوتی تو نیک اعمال میں وزن اخلاص و ایمان سے ہوگا ریاکار کے بہت اعمال ہلکے ہوں گے مخلص کا ایک نیک عمل بھی جے ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھاری ہو جائے گا میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 10 وَلَقَدْ قد فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ترجمہ کنزلیمان اور بے شک ہم نے ضرور تمہیں زمین ہم نے ضرور تمہیں زمین میں جمعو دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکریہ کرتے ہو گزشتہ آیتوں میں بندوں کو گزشتہ قوموں کے عذاب اور آئندہ حساب کا ذکر فرما کر ڈرا کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا تھا اب اللہ تعالی نے اپنی موجودہ نیم کر اپنی اطاعت کی رغبت دی گویا پچھلی آیت میں ڈرانا اور اس میں رغبت دینا ہے ترجمہ دوبارہ سن لیں اور بے شک ہم نے ضرور تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکریہ کرتے ہو تو بہرحال درس یہ دیا گیا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم پر احسان عظیم کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا کہ زمین میں ہم کو رہنے سہنے کی جگہ بخشی ہم کو یہاں ہر طرح کی قوت و قدرت سہولت بخشی ہم کو زمین کا حاکم و سلطان کیا ہر طرح کے اعمال کرنے آخرت کا سامان جمع کرنے کا موقع دیا یہ نعمتیں ہمارے سوا دوسری مخلوق کو نہیں دیں جنات جانور اگرچہ زمین میں ہی رہتے ہیں مگر زمین میں ہماری طرح راج تصرف نہیں کرتے پھر ہم کو زمین میں پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسی زمین میں ہم کو سامان زندگی بخشیے بخشے کے ہر قسم کے دانے پھل سونا چاندی وغیرہ ساری زندگانی کی نعمتیں ہم کو زمین سے ہی عطا فرمائیں بعض چیزیں تو ہم کو براہ راست بخشی بعض چیزیں کما کر حاصل کی مگر یہ سب کچھ ہے اللہ کی عطا سے لیکن حال یہ ہے کے تمام مخلوق میں بہت کم شکر کرنے والے ہیں اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں مگر بندوں کی شکر گزاری بہت کم ہے میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے کہ ہم کو اکثر نعمتیں زمین سے ملتی ہیں بعض نعمتیں آسمان سے ملتی ہیں جیسے دھوپ بارش وغیرہ مگر یہ سب ملتی ہیں زمین ہی میں ہم دھوپ یا بارش یا ہوا لینے فضا میں نہیں جاتے سب کچھ ہمیں گھر بیٹھے پہنچتا رہتا ہے لہذا فیا معائشہ فرمانا بالکل درست ہے اگرچہ جنات بھی گناہ و کفر کرتے ہیں مگر انسان ان سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے دعوی خدائی کرتا ہے تو انسان جھوٹا نبی بنتا ہے تو انسان ہلاکت کے سامان بناتا ہے تو انسان لہذا یہ فرمان بالکل درست کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو اگر خطاب کفار کو کوریج سے ہو تب بھی مطلب ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ان پر اللہ کا فضل بڑا ہی رہا مگر ناشکری میں سب سے اول وہی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو کفار عرب نے مکہ معظمہ کو بتخانہ بنایا تو کفار عرب نے باہر کے لوگ آبا معظمہ پہنچ کر بہت کچھ کماتے تھے جن سے خود کفار مکہ محروم رہتے تھے انسان کی اصل جگہ زمین ہے یہاں ہی اس کا رہنا سہنا ہے یہاں ہی مرنا جینا ہے جس کو مقدس زمین خصوصاً حرم شریف میں رہنے سہنے کا موقع ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اللہ اللہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر احسان جتایا کہ ہم نے تم کو زمین مکہ میں سکونت بخشی اور اس آیت پاک میں اللہ نے انصار مدینہ کی خوش نصیبی کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے پہلے ہی سے مدینہ منورہ میں گھر بنا لیا تھا تمام دنیا کے لوگ تو اپنے شہروں میں خود بستے ہیں مگر مکے والے بسائے گئے جناب خلیل اللہ نے انہیں بسایا جسے خلیل علیہ السلام بسائے وہ اجڑ نہیں سکتا مقدس زمین میں پیدا ہونا بھی افضل ہے وہاں رہنا بھی افضل وہاں مرنا بھی بہتر ہے وہاں دفن ہونا بھی بہتر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وصال کے قریب قلعہ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب کو چھوڑ کر کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بستی میں دفن ہونے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وسیعت کی تھی کہ میرے جسم پاک میرے والد کی قبر کے پاس پہنچا دیا جائے تو زمین کا درجہ آسمان سے زیادہ ہے کہ زمین میں انسانوں خصوصاً اللہ کے مقبولوں نبیوں ولیوں کی قیام گاہ ان کی آرام گاہ ان کی معیشت ان کی دفن گاہ ہے زمین تو ہے شہیدان ناز کا مدفن رہے خیال کہ ان کا کفن نہ ہو میلا انسان کو چاہیے کہ دنیا میں عجز و انکسار اختیار کرے متکبر نہ بنے کیونکہ زمین کا باشندہ ہے مٹی میں عجز و انکسار ہے خاکی ہو کر افلاقی نہیں ہونا چاہیے انسان کو چاہیے کہ زندگی کو غنیمت جانے اور جو نیکیاں کر سکتا ہے کرے پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا زمین اللہ کی ہے ہم اس کے عارضی مالک اللہ جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اگر انسان اس کا عقیدہ رکھے تو دنیا کے جاتے رہنے پر اسے غم نہ ہوا کرے اور جا کنی آسان بلکہ خوشگوار ہو کہ اس وقت اسے دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خوشی ہو کہ اس کے لیے موت عید بلکہ شادی بن جائے زمین مکہ اگر قابل کاشت اور قابل پیداوار نہیں ہے مگر لوگوں کی رزق گاہ ہے وہاں کے باشندے کبھی قحط سے نہیں مرتے دنیا بھر کے پھل وہاں پہنچتے ہیں جیسا کہ وہاں کی منڈی میں دیکھا جاتا ہے آج بھی جلو جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر نعمت ہر پھل الحمد مکہ پاک میں مل جاتا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا قال ما منعك الا تسجد اذ ام امرتك قال انا خير من خلقتهني من نار وخلقته من طين فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا یہ آیات نمبر گیارہ اور بارہ ہیں سورہ اعراف آٹھواں سے بارہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ پھر سماعت فرما لیجئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک ہم نے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 بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سات جگہ پر بیان فرمایا ہے سورہ بکرا میں اور وہاں آپ کافی تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں یہاں سورہ الماعدہ میں سورائے حجر میں سورائے بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں سورہ طاہا میں سورہ سعود میں تو یہاں دوسرا موقع ہے اور درس یہ دیا گیا کہ اے لوگ اللہ کے انعام و احسان یاد رکھو وہ کریم و رحیم محسن ہے اللہ نے پہلے تو ہم کو باپوں کی پشت میں پیدا فرمایا امانتا محفوظ رکھا پھر ہم کو ہماری ماؤں کے پیٹ میں رکھ کر مختلف صورتیں بخشیں یہ انعام تو ہم پر تھے ہی پھر یہ بھی کہ ہم نے یعنی اللہ تعالی نے تمہارے, ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی کہ انہیں اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا پھر تمام نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کے اس خلیفہ کو تعظیمن سجدہ کرو اس حکم کے پاتے ہی سارے فرشتے مقربین ہو یا مدبرات امر سارے کے سارے بیک وقت ان کے سامنے سجدے میں گر گئے مگر اس ہی نوری جماعت میں ایک ناری ابلیس بھی تھا اسے بھی سجدے کا حکم تھا مگر وہ اکڑ گیا اس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے بطریق اتاب اس کی حد ظاہر فرمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ مردود جب ہم نے تجھ کو بھی سجدے کا حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا وہ بولا کہ مولا سجدہ تعظیمی کے لیے قانون یہ ہے کہ مسجود افضل ہو ساجد ادنا مگر یہاں معاملہ برعکس ہے کہ میں ذاتن صفاتن عمل حضرت عدم علیہ سلام سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا فرمایا اور انہیں خاک سے اور ظاہر یہ ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے کہ آگ نورانی ہے خاک ظلمانی لہذا میں ان سے افضل ہوں پھر میں انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں یاد رکھیے کہ شیطان کو اس کی عقل نے اندہ کر دیا تھا اس نے یہ نہ دیکھا کہ اگر یہ قائدہ درست ہے تو فرشتے اس سے بھی افضل ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے یہ آگ سے پیدا ہوا جب وہ بغیر چون چرا سجدے میں گر گئے تو اسے بھی سجدہ کر لینا چاہیے تھا نور نار سے بھی افضل ہے نیز اس نے یہ غلط کہا کہ آگ خاک سے افضل ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خاک آگ سے افضل ہے کئی وجہ سے ایک یہ کہ مٹی میں عج و انکسار ہے آگ میں بڑائی اور تکبر ہے کھیت باغ مٹی میں لگتے ہیں آگ میں نہیں مٹی میں قرار ہے آگ میں تڑپ ہے اور بے قراری ہے اس لیے اللہ کے بندے مٹی میں دفن ہوتے ہیں آگ میں نہیں پھر مٹی آباد کرتی ہے جس گھر یا باغ یا کھیت میں آگ لگ جائے ختم کر دیتی ہے مٹی میں امانت داری ہے آگ میں خیانت اس لیے دانا مٹی میں دبا دو تو وہ اسے محفوظ رکھتی ہے بلکہ بڑھاتی ہے آگ میں ڈال دو تو اسے فنا کر دیتی ہے جلا دیتی ہے مٹی آگ پر غالب ہے آگ مٹی سے مغلوب ہے اس لیے آگ کو خاک بجھا دیتی ہے فنا کر دیتی ہے اگر آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی مگر آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی نہ اسے گلا سکتی ہے خاک میں بقا ہے آگ میں فنا اس لیے خاک پر شہر بستیاں آباد ہیں مگر آگ میں کوئی چیز آباد نہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان نے تیسری غلطی یہ کی کہ جو چیز افضل سے بنے وہ افضل ہے اور جو ادنا سے بنے وہ ادنا اللہ کا اعلی سے ادنا اور ادنا سے اعلیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے یخ رج الخی امین المج اور یخ رج ناپاک نطفے سے انسان بناتا ہے اور پاک انسان سے ناپاک نطفہ تو اس مردود نے اللہ کی قدرت کا در پردہ انکار کر دیا تعظیم انبیاء ایمان بلکہ سارے اعمال کی محافظ ہے اور توہین پیغمبر ایمان و اعمال کو برباد کرنے والی دیکھو فرشتوں کے پاس بھی ایمان اور اعمال کی امبار تھے اور ابلیس کے پاس بھی ایک سجدہ پیغمبر نے فرشتوں کے ایمان و اعمال کو محفوظ رکھا اور شیطان کی ہر چیز کو برباد کر دیا نبی کی بے ادبی وہ آگ ہے جو ایمان و اعمال کے لہ چمن کو منٹوں میں فنا کر دیتی ہے اس واقعے سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اپنے علم و احمال پر نازا ہیں اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی معذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں اللہ تعالی نے شیطان کو عالم عامل نمازی وغیرہ سب کچھ بنا کر مارا اونچے سے نیچے گرایا تاکہ تا کہ, تا کہ عامت تمام لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے کہ محبوبوں کا ادب کرو انبیاء کا ادب کرو انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال اپنی سیرت بھی اچھی رکھے اپنی پیاری صورت کی لاج رکھے جب اللہ نے اسے صورت اچھی دی ہے تو اخلاق کردار بھی اچھے ہونے چاہیے رب نے انسان کو اپنی پسندیدہ صورت بخشی کوئی شخص اپنی قدرتی شکل نہ بگاڑے ناک کان نہ کٹوائے داڑھی نہ مڈائے نہ خون بلی کیسے سے دار نہ بنائے کیونکہ ان سب میں شکل صورت کی تبدیلی ہے اگر داڑھی منڈانا اچھا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام یہ کام کرتے مگر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا اللہ کے مقبول بندوں کے کام اللہ کے کام ہیں دیکھو رحم بچے کی شکل و صورت بنانا فرشتے کا کام جو اس کام پر مقرر مگر رب نے فرمایا ہم نے تم کو صورت بخشی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرشتوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے کراتا ہے حکم الہی کے مقابل قیاس کرنا عقلی ڈکوسلے چلانا کفر ہے مطلق امر وجود کے لیے ہوتا ہے جس پر بے تعامل عمل کرنا ضروری ہے کبھی غیر نبی نبی سے افضل بلکہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہے کہ فلاں بزرگ فلاں نبی سے افضل ہے یا اس کے برابر ہے وہ شیطان ہی کی طرح ہے ابلیس عالم عامل پرانا عاشق سب کچھ تھا مگر اپنے کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل کہہ کر کچھ بھی نہ رہا نبوت کس بھی چیز نہیں صرف عطائے الہی ہی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا مگر نبی اور خلیفت اللہ ہوئے فرشتے اور ابلیس اتنی عبادت کے بندوں کو تعظیمی سجدہ کیا گیا ہے مگر سجدہ عبادت خدا کے سوا کبھی کسی کو نہیں کیا گیا کہ یہ شرک ہے اور شرک کسی دین میں جائز نہیں ہے اللہ تبارک کا بطالہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت اور عشق نصیب فرمائے آمین یہاں پر سفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو عظمتیں بخشی ایک جسمانی دوسری روحانی جسمانی عظمت تو یہ کہ انہیں بلا واسطہ اپنے دستے قدرت سے بنایا جس میں آدم خاص صنعت الہی ہی ہے اور اسی لیے ان کو بشر بھی کہا گیا ہے روحانی عظمت یہ کہ ان میں خاص اپنی روح پھونکی اس طرح کے روح آدم علیہ السلام پر اپنی خاص تجلی ڈالی پھر جس میں آدم میں پھونکی لہذا آدم علیہ السلام ان خصوصیتوں کی وجہ سے تجلی الہی کے ایسے مظہر ہوئے جیسے مظہر نہ فرشتے تھے نہ دوسری مخلوق اس لیے وہ فرشتوں کے مسجد بننے کے مستحق ہوئے ابلیس اسی راز کو نہ پا سکا اس نے تو یہ دیکھا کہ آپ کسی کس سے بنے یہ نہ دیکھا کہ کیسے بنے اس نے یہ دیکھا کہ آپ یوں بنے یہ نہ دیکھا کہ کیوں بنے اس لیے اس کی عقل چکر گئی حسد نے اسے اندھا کر دیا اگر اس کے پاس حقیقت میں آنکھ ہوتی تو اسے رخسار آدم میں جلوا یار نظر آتا اللہ اللہ مٹی میں اخذ لے لینے کی قابلیت ہے آئینہ پانی دھوپ میں جو فوٹو کھینچے وہ اصل کے ہٹتے ہی مٹ جاتا ہے مگر دیوار وغیرہ یا مٹی وغیرہ پر جو نقش کھینچ دیا جائے وہ نہیں مٹتا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی فطرت آدم نے اسے سنبھال لیا ابلیس یہ نہ سمجھ سکا ایسے ہی آج جو لوگ حضرت انبیاء علیہ السلام کو بشر بشر کہنے کی رٹ لگا رہے ہیں وہ ابلیس کی مانوی اولاد ہیں صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ضعیف میں دا طاقتور ہزا ہضم نہیں کر سکتا یوں ہی اچھا آدمی عظمت و عزت برداشت نہیں کر سکتا ابلیس کو تھوڑی سی عزت دے دی گئی تو پکار اٹھا میں بہتر ہوں انا میں شروع ہو گئی میں شروع ہو گئی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی قوت برداشت کا کیا عالم ہے کہ سرکار کی چوکھٹ پر دنیا پہ شانی رگڑ رہی ہے مگر اپنے کو عبدہو فرما رہے ہیں اللہ تعالی رتبہ دے تو قوت برداشت بھی دے آمین میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قَالَ فَحْبِط قَالَ فَحْبِط مِنْ هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكْبَّرَ فِيهَا فَخْرُج فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ترجمہ کنزلی مان فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ غرور کرے نکلا تو ہے ذلت والوں میں اولا اون وریلا یوم بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں اولا ان کا مین فرمایا تجھے مہلت ہے یہ آیات نمبر تیرہ چودہ اور پندرہ ہیں تینوں کا ترجمہ پھر سماعت فرما لیں فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ غرور کرے نکل تو ہے ذلت والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے مہلت ہے تو جیسا کہ ترجمے سے ہی ظاہر ہے کہ جب ابلیس کا تقبر اور حسد اس کے کلام اور عمل سے ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا جو اس نے دلائل دی ہے نا پچھلی آیتوں میں کہ میں آگ سے میں مٹی سے بہتر ہوں میں افضل ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی اس نے دلائل دیے تو اللہ تعالی نے ان کا جواب نہیں دیا بلکہ اس سے فرمایا کہ تو اس نورانی جماعت ملائکہ سے یا جنت سے یا آسمانوں سے نیچے گر کر زمین میں پہنچ تجھے ان مبارک مجلسوں مبارک مقامات پر رہ کر غرور تکبر کرنا کسی طرح جائز نہ تھا کہ یہ مجلسیں یہ مقامات متوازین اجزو انکسار کرنے والوں کے لیے ہیں یہاں متقبر لوگ نہ تو آ سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں بلکہ تو ظاہری زمین سے بھی نکل جا ویران و جزیروں سمندروں میں رہ تو ظاہر زمین اولاد آدم علیہ السلام کے لیے ہے یہاں تیرا چکر رہے گا یہاں مارا مارا پھرے گا ہر طرف سے و پھٹکار کھاتا رہے گا تو وہاں و حقیروں میں سے ہوگا تو اس اتابانہ کلام کو سن کر اس کی اوندی سمجھ والے نے معافی نہ مانگی بلکہ زیادہ جرم و قصور کرنے کے لیے لمبی عمر مانگی بولا کہ اے مولا مجھے قیامت کے دوسرے نفخہ تک مہلت دے جب موت کا وقت نکل چکا ہو اللہ نے فرمایا تیری یہ دعا کچھ ترمیم سے منظور ہے کہ تجھے نفخہ اولا تک مہلت ہے اس وقت قیامت تک رہنے والوں کو بھی موت آئے گی اور تجھے بھی یاد رکھیے کہ تکبر وہ ایب ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے فیض نہیں لے سکتا متکبر بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ مجلس سے بھی محروم ہی رہتا ہے جب وہ دوسرے سے اپنے کو بڑا جانتا ہے تو اس سے فیض کیوں لے گا نیز تکبر سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے سخت دل والا اللہ کی رحمت سے محروم ہے سخت زمین میں پیداوار نہیں ہوتی ٹھنڈا سخت لوہا پرزا وغیرہ نہیں بنتا ٹھنڈا سخت سونا زیور نہیں بنتا سخت آٹا روٹی نہیں بنتا یوں ہی سخت دل انسان کچھ بھی نہیں بنتا تکبر ہر جگہ ہی برا ہے مگر مدینہ منورہ کی سرزمین میں زیادہ برا ہے اے مدینے جانے والے اپنی ساری برائیاں چھوڑ جا وہاں عجت و ندامت لے کر جا شیطان کے اس واقعے سے عبرت پکڑ تو جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں جہاں مردودیت سے پہلے شیطان رہتا یا آتا جاتا تھا اگر جنت پیدا نہ ہوئی ہوتی تو نکالا کہاں سے جاتا اور جنت اوپر ہے نیچے نہیں اگر زمین پر ہوتی یا زمین کے نیچے تو اتارا نہ جاتا بلکہ اوپر سے نیچے آنے کو اترنا یا گرنا کہا جاتا ہے تو مردودیت سے پہلے شیطان جنت کے میوے کھاتا پیتا ہوگا آدم علیہ السلام بھی وہاں یہ سب کچھ کھاتے پیتے تھے مگر وہاں گھوروں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو ہاتھ لگانا یہ قیامت کے بعد ہوگا جب لوگ جزا و ثواب کے لیے وہاں داخل ہوں گے اور انہیں ان کے خاون ہی ہاتھ لگائیں گے دوسرے نہیں جنت متقبرین حاسدین کی جگہ نہیں وہاں تو متواز صالحین ہین کا گزارا ہے اگر وہاں جانا ہے تو عز و انکسا نیک اعمال اختیار کرو ہر شخص کی ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے بعض دلائل پر مقابل کو درکار دینا سنت الہیہ ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بکواس کا جواب نہیں دیا حالانکہ وہ رب ہے تو اللہ نے شیطان کی کسی دلیل یا اس کی دلیل کے کسی مقدمے کا جواب نہیں دیا بلکہ اسے نکال دیا اللہ تبارک و تعالی کا بڑا غضب بندے پر یہ ہے کہ اسے اچھی مجلسوں اچھی صحبتوں سے محروم کر دیا جائے اچھوں کے پاس سے نکال دیا جائے اگرچہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو اللہ نے جب شیطان پر غذب فرمایا تو نہ تو اسے فوراً موت دے دی نہ اس کا کھاتا پیتا مال کم کر دیا اسے تمام زمینی خزانوں پر دسترس ہے اس کی طاقت اس کا علم اس کی قوت رفتار سب ویسی ہی رکھی جیسے پہلے تھی سارے عالم پر لوگوں کی نیت اس کے ارادے پر مطلع ہر جائز ناجائز چیز سے واقف تھا اور ہے انہو نہ ہوا و کبھی لہم ان شیص یہ وہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو شیطان دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ سب چیزیں اس کی برقرار رکھیں بلکہ اسے درازی یہ عمر دے دی گئی اس سے اچھی صحبتوں اچھی مجلسوں اچھوں کی صحبتوں سے دور کر دیا گیا کے خیر سے معروم کر دیا کہ اب اسے سجدہ اور سجود کی توفیق نہیں بلکہ لوگوں کو سجدے سے روکتا ہے نیز اسے دل کے سکون قلب کے چین سے محروم کر دیا گیا اب سارے جہاں کی فکر اس ایک کے دل میں ہے غرض یہ کہ اسے تین نعمتوں سے معروم کیا گیا اچھی صحبت توفیق کے خیر دل کا سکون اس کا علم مال زندگی وہ سب ویسے ہی رکھی گئی تو تکبر غرور کا انجام ضلع و خاری ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پر غضب فرق کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی الٹی ہی مانگتا ہے دیکھو اگر ابلیس اس موقع پر اللہ سے معافی مانگ لیتا تو وہ رحم الرحمین ممکن شاید رحمت والا ہے معاف فرما سکتا تھا اس نے مانگی کیا چیز لمبی عمر تاکہ گناہ اور زیادہ کرے اپنا پیالہ خوب بھرے تاکہ زیادہ گہرا جو ہے وہ ڈوبے کفار بلکہ شیطان کی دعا سے عمر دراز ہو سکتی ہے دیکھو شیطان کی دعا سے اسے لمبی عمر مل گئی جب شیطان کی دعا سے اس کی عمر لمبی ہو گئی تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے ساٹھ سال کے سو سال ہو جائے یا مقبول بندوں کی دعا سے لوگوں کی عمریں لمبی ہو جائیں ان کی تقدیریں بدل جائیں تو کیا مذائقہ ہے جو ہو کے یقین حاصل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں نہ پوچھن خر کا پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرْوَطَقَ الْمُسْتَقِيمِ ترجمہ کنزل ایمان بولا قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعِنْ اَيْمَانِهِمْ و انشما ولا تجدرم شاكرین پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا روکا گیا راندا یہ آیات نمبر سولہ اور سترہ ہیں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 تو گزشتہ آیات میں شیطان کی لمبی عمر مانگنے کا ذکر اب اس دعا کے مقصد کا ذکر ہے جو اس نے خود بیان کیا کہ میں اتنی دراز عمر توبہ عبادت وغیرہ کے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ لوگوں کو بہکانے گمراہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں تو جب شیطان نے اپنی درازی عمر لمبی مہلت معلوم کر لی تو بولا کہ میرے مولا یہ بھی سن کے میں نے یہ لمبی عمر تجھ سے کیوں مانگی ہے صوا کرنے یا نیکمال کرنے کے لئے نہیں جو سجدے سجود کرنے تھے وہ تو میں کر چکا اب میرا کانٹا بدل گیا میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ تون نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی تیرے بہکانے تیرے مجھے بہکا دینے کی قسم گویا میں تو اچھا تھا تو نے مجھے برا کر دیا جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ مردود کر کے نکالا اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس کا بدلہ ان کی اولاد سے تاکہ آمد لیتا رہوں گا کہ جو خدا رسی کا راستہ ہے اس پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا جسے اس راہ پر آتا دیکھوں گا اسے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیر لوں گا کہ کسی کو آگے سے کسی کو پیچھے سے کسی کو دائیں طرف سے کسی کو بائیں طرف سے بہکاؤں گا کسی کے پاس مولویوں کی شکل میں جاؤں گا کسی کے پاس وہابیوں دیوبندیوں کی شکل میں جاؤں گا کسی کے پاس نتیجوں کی کسی بد مذہب کسی بد عقیدہ کی شکل میں صوفیوں پیروں کی صورتوں میں نمودار ہوں گا کسی کے سامنے ایش و ترب پیش کروں گا کسی کے سامنے آفات و غم اگر ہو سکا تو ان کے عقائد بگاڑ دوں گا ورنہ فرائض سے روکوں گا اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو کم سے کم سنت واجبات بلکہ مستحبات سے رکوں گا کسی کو قرآن دکھا کر بہتاؤں گا کسی کو دنیا دکھا کر میرے مولا تو دیکھ لینا کہ تیرے انسان اکثر کافر ہوں گے تھوڑے شاکر ہوں گے یہ کمزور ہیں ان کا کوی دشمن ہو مجھ سے بچ کر یہ کہاں جائیں گے ہائے ہائے تو میرے پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیں کہ شیطان نے اپنے جو ارادے ظاہر کیے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو بے خبر جانتا ہے وہ تو رب کی ذات و صفات اس کے علم و قدرت کا یقین رکھتا ہے بلکہ یہ کہ حلاوہ دینا رب کا خاص کرم ہے کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کا ایسا جوش پیدا فرما دیا کہ وہ آپے سے باہر ہو کر اپنا ارادہ ظاہر کر بیٹھا رب نے اس کا اعلان فرما دیا تاکہ سننے والے انسان اس کے ارادے سے خبردار ہو کر اس سے محتاط رہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں پر دھیان نہ دیں یہ اللہ کا کام ہے ورنہ جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں آج بھی کہہ دیتا کہ میں اولاد آدم کا خادم میں خیر خواہ بن کر رہوں گا تاکہ لوگ دھوکہ کھا جاتے تو بہرحال مومن برائیوں کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اچھائیوں کو رب کی طرف اور اس کے برعکس کافر خوبیوں کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے برائیوں کی رب کی طرف جیسا کہ شیطان نے اس آیت میں یہ کہا اللہ کو کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا معذلہ معذ اللہ میں تو ہدایت پر تھا اے اللہ تون نے مجھے گمراہ کر دیا یہ اس کا کفر پر کفر ہوا کفر پر کفر ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربا نا غلام وہ خلیفۃ اللہ ہو گئے کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ ادا کر دینا ہا ہاں موتزلہ فرقہ ابلیس سے زیادہ اہم ہے کہ موتزلی اپنے برے اعمال کا خالق خود اپنے کو مانتا ہے شیطان نے کہا تھا میرے بہتنے کا خالق تو ہے اور اپنے یہ بھی نہ فرمایا کہ تو نے غلط کہا اپنی گمراہی کا خالق خود تو ہی ہے ابلیس ہر اچھے برے عقیدے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہے اتا کہ مستحب اور مقروع امال کو بھی ابلیس جانتا ہے تبھی تو وہ برے عقیدوں برے امال کی رغبت دیتا ہے اچھے عقیدوں اچھے امال سے روکتا ہے وہ سیدھے رستے پر بیٹھا ہے ہر نیک عمل اچھا عقیدہ سیدھا رستہ ہے جس پر شیطان کی طرف سے رکاوٹ موجود ہے ابلیس ہر شخص کی ہر نیت ارادے سے ہر وقت باخبر تب ہی تو وہ ہر شخص کو ہر نیکی بلکہ ہر نیک ارادے سے روکتا ہے اگر اسے ان چیزوں کی خبر ہی نہ ہو تو وہ کیسے روکے ابلیس ہر وقت ہر شخص کے پاس پہنچ سکتا ہے بیک وقت کروڑوں جگہ تصرف کر سکتا ہے تو رستہ بھٹکانے والے کا جب یہ حال ہے تو رستہ دکھانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا اللہ نے اپنے رسول اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیا درجے دیے ہوں گے الحمد میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے ہی سمجھ لینا چاہیے ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے ہر مسلمان کو اللہ تعالی توفیق رفیق آفرما آمین تو بہرحال آیت نمبر سترہ تک درس ہوا ہے اور یہ کچھ سلسلہ چلے گا ابھی آیت نمبر 18 سے متعلق درس قرآن انشاءاللہ ہم پھر سماعت فرمائیں گے اور پھر بڑی مشہور آیتیں ہیں آگے کا لخ رج منہا فرمایا یہاں سے نکل جا روکا گیا راندا ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلا میں تم سب سے جہنم نمبر دوں گا وغیرہ وغیرہ تو انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے ہم پھر درس قرآن کا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاء آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی بار میں قبول و منظور فرمائے آمین تو انشاءاللہ شاء اللہ نماز عشاء کے لیے وقفہ کرتے ہیں تو ہمارے سلمان بھائی کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے تندرستی دے اور ہر بیماری ان کی کافور فرمائے آمین خود ہم بھی طبیعت کی کچھ ناسازی کی بنا پر حاضر نہ ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت دے تندرستی دے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اپنے ذکر اور شکر کی توفیق رفیق تع فرمائے آمین, اللہم آمین جزاكم اللہ آمین جزاکم اللہ خیرٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ